شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آمیم المبید آمیم، کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو وَإنَّهُ لدينا لعلي اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے افنضرب عنكم الذكر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 اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسر کرتے تھے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 ان الانسان لکفور مبین اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی بے شک انسان سریح ناشکرہ ہے ام اتخذ مم مما یخلق بنات و اصفاک کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لی اور تم کو چن کر بیٹے دیے وَإِذَا بُشِّرَ أحدهم بِمَا حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے من کیا وہ جو زیور میں پربرش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے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 بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رستے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں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 اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں بل الحق وَرَسُولٌ مُبِينٌ بات یہ ہے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 نَحْنُّ قَسمَنَا فَنَهُم م عيشَتَهُم فيِي الحياتِ الدُّنْيا وَرَفَأ نَا بَضَهُم فَووقَ بَْضٍ دَجاتِ لتَّخِذَ بَعْضُهُ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 جان جانو میری بوتی گی سکوفتی ہوں ماری جان گیا اور اگر یہ خیال نہ ہوتا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 وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں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 اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو تسمع الصم أو ومن كان في ضلال مبين؟ کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو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 وَلَ قَذَ أَسَلنا مُ سَابِ آيَاتِن إِذَا فِ الرعَونَ وَمَلَ إِبيِي فَقَدَئّ رَبِّ العالمم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 جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے وما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 اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تج سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم تو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے اور فراون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا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 بل قوم اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسا انہوں نے جو اس عیسا کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا لوگ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 اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے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 اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے وہ تو تمہارا یا دشمن ہے اور کوئی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 تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو تم کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے بس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے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 نموغا بما كنتم تعملون اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے ان فی عذاب جہنم اور کفار گناہ ہمیشہ دو کے عذاب میں رہیں گے لا وهم جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا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 تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے لقد بالحق للحق ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے نہ خوش ہوتے رہے ام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 اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں فأنا اول کہہ دو کہ اگر اللہ کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں تبحان رب السماوات والارض رب العرش یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمان اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے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 اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ہم دونوں میں ہے سب کی بات چاہت ہے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 تو پھر یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں ہی قوم لا اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے وقل سلام تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو ان کو ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا